اور اے میری قوم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کرنا دو اور زمے میں فساد مچاتے نہ پھرو